الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملق القدوس الصلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يصبح لهما في الصماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وسدیلکری نی ن سلے مو ہم سلے شپی نا سلام مو ہم मद या देवतन حرم سے لائی کیوں بیٹھے بی بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں سلے آل نبی نا صلی آلہ محمد مدل سلے آلہ ش پیے نا تو لے آلہ مو ہاں کروزا دیکھو ہا ج شا ہوں زا دیکھو کہ بتو دے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دے کچو کا دیکا قاب دیکھو آم تو پیا کھو موسیقی مس نے پرو نہ پھر تی جس شم ماں کے اپنی اس شم ماں کو پرواں نہ یا تو پرواں نا یہاں ہیبا کر دے جہاں بانی آتا کر دے بھری جنت ہی با کر دے نبی مختا کل ہے جس کو جو چاہے آتا کر دے نبی مختادل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو کر دے جہاں میں آ میں شہ مد رضا کر دے جہاں میں آہ مد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے ترجیح دے وفا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے دے وفا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے نبی سے ہو جو پی خانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے ہو مادر برادر مالو جا ان پر پیدا کر دے پیدل برادر مالو ما جا ان پر پیدا کر دے منور مری آنکھوں کو میرے شم سو دو کر دے مجھے کیا فکر ہوختل میرے یا بر ہے وہ یا بل مجھے کیا فک بل کو جو میری خود گرف تارے بلا کر دے بلام کو جو میری خود گرف تارے بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم فر کر دے وہ مو کی بھوپ میں بسایا اے زلفیں دو کر دے اے کیا رسول اللہ وس حبیب اللہ تیرے تو وصف اے بے تین سے ہے بری راہ میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے حیر ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے وس اللہ رسول وسلائی لئی کیا حبیب اللہ hey ze jaz ke re shafaat ki jiye hey ki jiye جی ہے جاسک رے شفاط کی جی نار سے بچنے کی سور کی جیے نا رچ نے کی صورت کی جیے ان کے نام شیپا چھپ کل زیا رہت کی جیے آپ سے چھپ کر زیا رہت کی جیے ان کے دل يروه وامنوا به وتوكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حاضي له ومن شهد الله إله إلا الله واخده واخده لا شريك له انشهد ان من سيدنا ومولانا محمد مبا نعبده رسوله ورسوله فرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد اعوذ بنور يودي وآله وبارك وصلم صلاة وصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک تعالی کی حمد ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ رتعہ علیہ والی ذات اتھر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے محرم الحرام کے حوالے سے بےقاط پذیر مجالی سے محرم کی آج یہ انشاء اللہ تعالی ساتویں نشست ہوگی اس سے قبل جو چھ نشستیں ہوئیں ان نشستوں میں میں نے اصلاح کے حوالے سے بے شمار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے ان باتوں کو انتہائی اطمینان شوق اور محبت سے سماعت فرمایا آج ہم گفتگو کریں گے الفائے راشدین میں دو عظیم شخصیت ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذات مسعود پر اور دوسری شخصیت حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی ہے ان شاء اللہ تعالی محدود سے وقت میں میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں ان کی سیرۂ مقدسہ کی وہ میں آپ کی خدمت میں حصول برکت کے لیے بیان کیے دیتا ہوں بلند درود پاک کا رزلانہ پیش کر دیں صلی اللہ آپ کا اصلی نام کیا تھا اگر یہ سوال کسی سے پوچھا جائے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں آپ کا اصلی نام پتا ہو اور اس کا علم ہو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا کسی جگہ پر بھی ان شاء اللہ تعالی کام دیں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصلی نام ہے آپ کا عبداللہ اللہ ہے بعض نے کہا کہ قبل اسلام آپ کا نام عبد الکاب تھا اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ صلاۃ وسلام نے آپ کا نام عبداللہ اللہ رکھ دیا آپ کی کنیت ابو بکر ہے کہ کنیت سے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے یعنی کوئی ابو بکر صدیق کہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہوگی اگر یہ صحابہ کرام کی بات کرنے لگا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو لقب بہت مشہور ہیں ایک لقب آپ کا صدیق ہے اور دوسرا, دوسرا لقب عتیق ہے والد کا نام عثمان تھا ان کی کنیت ابو کو ہے بعض مرتبہ تذکرہ نگار نام کو ذکر نہیں کرتے بلکہ کنیت کو ذکر کر دیتے و یہ کنیت بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو کوحفا آپ کے والد محترم نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا حضور کریم علیہ السلات وسلام نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور حضور کریم علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو خواہفا کو اٹھانوے برس عمر شریفہ عطا فرمائی اٹھانوے سال عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیوں کے والد محترم کی ہے اسی طرح آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام السخائر ہے انہوں نے اپنے شوہر سے پہلے اسلام قبول کیا اور چورانوے برس کی عمر شریفہ میں ان کا انتقال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جس وقت ہم شجرۂ خاندانی کو دیکھتے ہیں تو ساتویں ہی پشت میں آپ کا سلسلہ نصب مرہ بن کاب پر رسول کریم علیہ سلاۃ والسلام کے شجرۂ خاندانی سے مل جاتا حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام سے عمر میں چھوٹے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واقع فیل کے ڈھائی برس کے بعد اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے دو برس تین ماہ اور گیارہ دن آپ مسند اقتدار پر متمکن رہے دو سال تین ماہ اور گیارہ دن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ السلاط سے ایک سو بیالیس احادیث مبارکہ روایت فرمائی ہے تیرسٹھ برس کی عمر شریفہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالن کا انتقال ہوتا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چار تکبیرات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو حضور کریم علیہ صلاۃ والسلام کے مقدس پہلو میں پہلو میں جو ہے وہ لٹا دیا جاتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق کس قبیلے سے تھا یہ باتیں بھی بڑے ذہن میں رکھنے کی ہے اور تاریخی باتیں یہ بات اس لیے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دور جہلیت کے اندر کسی بھی شخص کی پہچان کا پیمانہ اس کا قبیلہ ہوا کرتا تھا یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں بہادر ہوں میں ضرورت مند ہوں میں جناب جنگجو ہوں میں نڈر ہوں میں بے خوف ہوں تو لوگ فوراً اسے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے تو وہ جب اپنے قبیلے کا نام بتاتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس قبیلے کے اکثر افراد کے اندر یہ خوبی ہے تو بے شک اس بندے کے اندر بھی جو ہے یہ خوبیاں موجود ہوں گی اللہ اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق عرب کے جس قبیلے سے تھا اس قبیلے کا نام بنو ٹیم ہے اور یہ عرب کا بہت مشہور قبیلہ ہے اور جتنی خوبیاں دیگر قبائل کے اندر موجود تھیں وہ ساری کی ساری خوبیاں بنو ٹیم کے اندر بھی موجود تھی اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھ کے آگے بڑھئے گا کہ اس دور جہلیت کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی کوئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اس کا کوئی بھی جو ہے تصور نہیں تھا لیکن اب جب تصور نہیں تھا کوئی تھانے وغیرہ کوٹ کچہری یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس دور کے اندر وہ بھی انسان تھے تو اپنی زندگی کے انداز جو انداز زندگی ہے اپنا وہ کس طریقے سے وہ ان کا انداز زندگی تھا اور اپنی زندگی وہ کس طرح سے گزارا کرتے تھے تو مورقین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر ایک قبیلہ سسٹم نافذ کیا ہوا تھا کہ جس کو آج کے دور میں ہم جرگا سسٹم کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ سسٹم انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا اور مختلف قبائل نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی کہ یہ ذمہ داری آپ ہمیں دے دیں ہم اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے پورا کریں گے اور واقعیتن جب بھی کوئی ذمہ داری ان کو دے دی گئی تو وہ ذمہ داری نسل باد نسل اسی قبیلے کے اندر چلتی رہی اور اس قبیلے کے افراد نے اس ذمہ داری کو بہتر طور پر پورا کرنے کی کوشش کی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ قبیلہ بنو ہاشم یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے اس قبیلے کی ذمہ داری کیا تھی مورتین کہتے ہیں کہ یہ حاجیوں کا منتظم آلہ تھا کہ جتنے لوگ حج کرنے آئیں گے ان کی دیکھ بھال کرنا اس قبیلے کی ذمہ داری تھی قبیلہ بنو عبد مناف کے کھانے پینے کی اشیاء پہنچانا حاجیوں تک یہ اس قبیلے کی ذمہ داری تھی قبیلہ بنو عبد دار یہ جنگ کے زمانے میں اپنا جھنڈا بلند کرتا تو جس وقت یہ جھنڈا بلند کرتا تو عرب کے تمام قبائل اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے اور جنگ کا جو ہے وہ آغاز شروع ہوتا اسی طرح سے قبیلہ بنو مخضوم اس قبیلے سے حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے یاد رکھیے گا کہ اس قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب بھی جنگ شروع ہوگی تو سب سے آگے جو لشکر ہوگا اس لشکر کے اندر سارے کے سارے لوگ اسی قبیلے بنو مخصوم کے ہوں گے گویا کہ یہ بھی ایک بہادر قبیلہ ہے کہ جب ہم حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو واقعیتن پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلے کے دیگر افراد کے اندر بھی یہ خوبیاں جو ہیں یہ خوبی موجود ہوگی اب قبیلہ بنو تین کے جسے حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری کیا تھی تو ذہن میں رکھیے گا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ خون کے فیصلے کرنا اگر کہیں پر مڈر ہو جائے خون ہو جائے تو اس کے فیصلے کرنا اس قبیلے کی ذمہ داری تھی اور دیتیں خون بہا اور دیتے جو ہے اس طریقے سے خون بہا اور دیتیں جمع کرنا یہ اس قبیلے کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی بھی قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ اسی قبیلے کے پاس آیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ جوانی کی دنیا میں قدم رکھا تو یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی کہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو بڑے شاندار فیصلے کیا کرتے تھے دور جہلیت کے اندر بھی کہ سب قبیلے کے افراد آپ کے فیصلے کو مانا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں جناب ہم دیت ابو بکر صدیق کے پاس جمع نہیں کرائیں ہم دیت تو دوسرے کے پاس جمع کرائیں گے تو لوگ اس کے اس فیل کا انکار کرتے اور اس کے اس پول کا انکار کرتے اور کہتے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی دیت جمع کرانی پڑے گی اللہ اکبر حضرت یبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر انسان تھے حضرت یبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جس وقت ہم دور جاہلیت کے اندر دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ضرورت مند انسان تھے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دور جاہلیت کے اندر کہ جبکہ بت پرستی عام تھی دور جاہلیت کے اندر جبکہ شراب نوشی عام تھی دور جاہلیت کے اندر زنا کو برائی تصور نہیں کیا جاتا تھا دور جاہلیت کے اندر بے شمار برے کام ہو رہے تھے مگر ان کو برے کام تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ کام برا ہو سکتا ہے اس دور کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں حضرت کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دور جہلیت میں نہ تو کبھی بت پرستی کی نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے شراب پی اور نہ ہی کوئی برا کام کیا ایک موقع پر ام المن عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کے نے ابو بکر صدیق سے پوچھا اے ابو بکر صدیق یہ فرمائیے کہ دور جاہلیت کے اندر جبکہ ہر گھر میں تقریباً شراب موجود ہوتی تھی مٹکوں میں یا سرائیوں میں یہ بتائیے کیا آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی کبھی شراب چکی ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی پناہ میں نے دور جاہلیت میں کبھی بھی شراب کو نہیں چکا کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا یہاں پر ام المین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق کا دامن پاک تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعارن کا بھی دامن پاک تھا دور جالیت میں بھی اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے دور جالیت میں کبھی بھی شراب نہیں پی اور لوگوں نے سوال کر دیا کہ ابو بکر یہ بتائیے کہ آپ نے دور جالیت میں شراب کیوں نہیں پی اس کی کوئی وجہ تو ہوگی آپ بتائیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالم نے فرمایا میں اپنی عزت و ناموس کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا بڑا خیال رکھتا تھا اور گویا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی عزت و ناموس کما بیٹھتا ہے عزت و ناموس کو وہ کھو دیتا ہے شراب پینے کے بعد وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے اس کی عزت اور ناموس ختم ہو جایا کرتی ہے لیکن یہ تو اس دور کی بات بتا رہا ہوں کہ جس دور کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے اسلام کی طرف راہی اور راغب تھے لیکن جب میں آج کا دور دیکھتا ہوں آج سب سے زیادہ عزت شرابی شخص کو دی جاتی ہے آج سب سے زیادہ عزت جو ہے برے کام کرنے والے شخص کو دی جاتی ہے آج تمہارے معاشرے کے اندر علما کی کیا عزت ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آج معاشرے کے اندر ایک دیندار آدمی کی کیا عزت ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں شرابی آدمی کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے انی آدمی کی رسپیکٹ پرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے جناب کانفرنس میں ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے اور لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں لیکن جس عالم نے اپنی زندگی تکوے کے ساتھ گزاری ہو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس عالم کی کوئی بھی عزت نہیں ہے اللہ تبارک و تالا ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اللہ اکبر تو دور جہلیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی شراب کو جو ہے وہ نہیں چکا نہ کبھی شراب پی اب جب ابو بکر صدیق نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے کہی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحاب حضور کریم علیہ صلاح اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ابو بکر صدیق سے یہ بات پوچھی اور انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا آپ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں تو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے برجستہ فرمایا کہ میرے دوست ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے اللہ اکبر کیوں نہ ہو کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ صلاحت وسلام بھی حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے اس دور سے جانتے تھے کہ جس دور کے اندر جہانت اپنے عروج پر تھی اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم بت پرستی کے حوالے سے دیکھتے کہ جہاں معاشرے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا تھے اور اپنی پیشانیوں کو اس کے آگے جھکا رہے تھے اس دور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا کیا مقام تھا اللہ اکبر ایک کتاب میں اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاص صاحب رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بچپن کا واقعہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے والد اسلام نہیں لائے تھے اور یہ ابو بکر صدیق کے گویا کے بچپن کا واقعہ کہ جس میں ابو بکر صدیق کی عمر جو ہے وہ کم تھی فرماتے مات جب آپ کے والد اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ نے اور وہ دور جالیت تھا تو آپ کے والد ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کو اپنی اہلیہ سے اجازت لے کر آئے میری اہلیہ آج میں ابو بکر صدیق کو فلانے بدھ گدے میں لے جانے والا ہوں ابو بکر صدیق کو تیار کر دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کے ساتھ اس بدھ گدے میں آتے اعلی حضرت علیہ رحما فرماتے ہیں کہ جب بدھ گدے میں آئے تو آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک بدھ کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا ابو بکر یہ ہے تمہارا خدا جو تمہیں روٹی دیتا ہے پانی دیتا ہے کپڑے دیتا ہے ضروریات فراہم کرتا ہے تم یہاں پر رہو میں ایک کام سے فارغ ہو کے آتا ہوں حضرت ابو کوا پر کسی کام سے نکلتے ہیں اب ابو بکر صدیق اس گپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے مجھے پیاس لگی ہے پانی دے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دے جب ابو بکر صدیق یہ بات کرنے لگ گئے تو اس کے بعد ابو بکر صدیق نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس بت کے اوپر جب مارا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا آپ کے والد جیسے داخل ہوئے اور جب یہ منظر دیکھا تو ابو بکر صدیق کو پکڑا اور سیدھا اپنی اہلیہ سلمہ کے پاس لے کر کے آئے اور کہنے لگے سلمہ جانتی ہو آج تمہارے بیٹے نے کیا حرکت کری ہے آج تمہارے بیٹے نے کیا فیل کیا کیا کر دیا میرے بیٹے نے جب میں بت گدے میں لے کے گیا میں نے بھت کے سامنے جب کھڑا کیا میں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا جو تمہیں روٹی دیتا ہے پانی دیتا ہے کپڑے دیتا ہے تو ابو بکر نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پہ مار دیا جس سے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ اکبر اب سنیں گے کل ابو بکر صدیق کی والدہ محسرمہ کے وہ اپنے خواب سے کہتی ہیں اے ابو خاح خبردار میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا تھا کہ اے سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے گھر میں نبی یہ آخر زماں کا جانشین پیدا ہو گیا ہے ان کا دوست اور ان کا ساتھی پیدا ہو گیا ہے اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت سیدنا نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو شراب پی اور نہ ہی بت پرستی کی اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا ولیا مبارکہ کیسا تھا کیسے قد و قال کے آدمی تھے اس پر بھی مورقین نے گفتگو کی ہے چنانچہ ابن سات کہتے ہیں کہ امر مومن عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے کہ آپ کے والد محترم کا قد و قال کیسا تھا ولی مبارکہ کیسا تھا تو آپ فرمانے لگی کہ میرے والد محترم انتہائی خوبصورت انسان تھے رنگ مبارک کا سفید تھا بدن اچھیرا تھا دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے پیٹ آپ کا قدرے بھاری تھا پیشانی آپ کی بلند تھی چہرے مبارکہ پر زیادہ گوش نہیں تھا میرے والد ہمیشہ نظریں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے اور انگلیوں کی جڑیں انگلیوں کی جڑوں میں گوش جو ہے وہ کم تھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام نے مکہ شریف سے ہجرت کی ابو بکر صدیق کے ساتھ اور جب مدیم شریف داخل ہوئے تو پوری جماعت صحابہ میں واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ جن کے بال مخلوط تھے یعنی سفید بال بھی تھے اور کالے بال بھی تھے یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بال میں مہندی لگایا کرتے تھے اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضور کریم علیہ صلاحت والسلام کی دوستی کیسے ہوتی ہے یہ تعلقات کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس پر بھی مورخین نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے لیکن میں صرف اس میں کی ایک بات بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کریم علیہ صلاحسلام کی دوستی یعنی حضور نے جو ابو بکر صدیق سے دوستی کی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کیا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بت پرستانہ نقطہ نظر جو اور لوگوں کا تھا مشرقانہ نقطہ نظر ابو بکر صدیق ان عقائد سے شدید نفرت کیا کرتے تھے کہ میں نے بچپن کا واقعہ آپ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق نے دور جہلیت میں کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تو ابو بکر صدیق بت پرستانہ نقطہ نظر سے اور مشرقانہ نقطہ نظر سے شدید نفرت کیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ حضور کریم علیہ سلاط وسلام نے ابو بکر صدیق سے دوستی کی اور ابو بکر صدیق کو اپنے قریب کیا بعض مورشن کہتے ہیں یہ وجہ تو اپنی جگہ پر درست ہے ایک اور وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی محلے میں رہتے تھے کہ جس محلے میں پیارے مصطفی کریم علیہ سلاط والسلام رہا کرتے تھے اور دونوں حضرات کا پیشہ کیونکہ تجارت تھا اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ حنور کریم علیہ سلاط والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر دوستی ہوئی ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حنور کریم علیہ سلاط والسلام کی دوستی ایک وقت آتا ہے ابو بکر صدیق جو ہے وہ غلامی رسول کا تاج اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے جب حضور کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیے اور لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیجئے جب اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر میں اللہ کا نبی اور میں اللہ کا رسول ہوں ابو بکر صدیق نے کہا آقا میں آپ پر ایمان لایا میں آپ پر ایمان لایا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی دلیل مجھ سے ضرور طلب کی سوائے میرے ابو بکر صدیق کے کہ میں نے ابو بکر صدیق سے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو بکر صدیق نے برجستہ کہا آقا میں آپ پر ایمان لایا اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آئیے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے عتیش کیوں کہا جاتا تھا صدیق کیوں کہا جاتا تھا اس کی کیا وجوہات ہیں تو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ یہ وجوہات اپنے دماغ میں رکھے کہ کسی جگہ پر بھی یہ بات کام دے گی بعض مورشین نے کہا کہ عربی زبان میں بکر یہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تعالموں کو اونٹوں کی پرورش کا بہت شوق تھا ان کی بیماریوں کا علاج آپ جانتے تھے اس وجہ سے لوگ ابو بکر صدیق کو ابو بکر کہنے لگ گئے کہ اونٹوں کا شوقین اونٹوں سے محبت کرنے والا اونٹوں پہ شفقت کرنے والا اونٹوں سے پیار کرنے والا تو یہ وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر مشہور ہو گئی اب آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا تو اس کو ذہن میں رکھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ عتیق کے دو معنی ایک معنی تو ہے آزاد ہونے والا اور دوسرا معنی اس کا ہے کہ آزاد کیا گیا اب بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ابھی کیوں کہا جاتا تھا علامہ جناب رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلف میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی والدہ کے یہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی وہ تھوڑی دیر کے اندر انتقال کر جایا کرتی جب ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تو آپ زندہ رہے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو گود میں اٹھایا اور کاب شریف کے پاس لے کے آئیں اور عرض کرتی ہیں اے اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے ابو بکر صدیق کو موت سے آزاد کر دے میرے حوالے کر دے فرماتے ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے 63 برس عمر شریفہ پائی تو اللہ تعالی نے انہیں موت سے آزاد کیا اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا بعض اہل علم فرمات کہ عتیق کہنے کہ جو لغوی معنی ہے کہ آزاد کیا گیا یا آزاد ہونے والا تو اس کے ذمن میں امل ممنی عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث شریف بھی رضی اللہ تعالی انہا کوٹ کرتے ہیں کہ ام ممن عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں میں موجود تھے تو سامنے سے ایک صاحب آ رہے تھے کہ جنہوں نے اپنے سر پہ چادر اوڑی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا حضور کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا گویا کہ میرے غلاموں اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا گویا میرے غلام کیا تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دو ذق سے آزاد کر دیا اور جنت جس کا مقدر ہے جنتی شخص کو تم زمین پہ دیکھنا چاہتے ہو سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ صاحب آئے اور گھرے مجمع میں بیٹھ گئے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صاحب جو ابھی آ کر کے بیٹھے یہی وہ صاحب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دو ذق سے آزاد کر دیا اور جنت ان کا مقدر ہے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے چہرے پر سے چادر اٹھائی ام ممین فرماتی ہے کہ ان صاحب نے جب اپنے چہرے پر سے چادر اٹھائی میں نے کیا دیکھا کہ وہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا بعض نے کہا کہ عتیق کا معنی ہے صاحبِ حسن و جمال بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ حسین کیونکہ آپ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھے اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا بعض نے کہا کہ عتیق کا مانا ہے آزاد اب آپ کے نصب میں کسی پر کوئی بھی عائب نہیں لگایا گیا اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہنے کی کیا وجہ تو بے شمار وجوہات اہل علم نے بیان فرمائی ہے لیکن ایک وجہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وجہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ صلاحت والسلام کی نبوت و رسالت کی سب سے پہلے تذبیق ابو بکر صدیق نے کی اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا تھا اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ حضور کریم علیہ سلاد و جب میراج پر گئے اور حضور کریم علیہ السلام جب واپس آئے تو جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح اعلان فرمائیے گا کہ میں تھوڑی دیر میں آسمانوں پہ گیا اور آیا دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرم تھا وضو کا پانی بھی چل رہا تھا حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل جب یہ جب میں یہ بات اپنی قوم کے سامنے کہوں گا تو کون اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی یا رسول اللہ جو اس کی تصدیق کرے گا دنیا اسے صدیق کہہ کر کے پکارے گی چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے کہا کہ میں تھوڑے سے وقت میں میراش پر گیا اور آیا تو ابو بکر صدیق نے میرے اس واقعے کی تصدیق کی اس وجہ سے آپ کو ابو بکر ابو صدیق کہا جانے لگا یعنی تصدیق کرنے والا اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضورے علیہ ملے سلاۃ وسلام میرا واپس آئے اور حضور نے جب یہ اعلان کیا کہ میں تھوڑے سے وقت میں گیا اور آیا دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرم تھا وضو کا پانی بھی چل رہا تھا تو کافروں کی ایک جماعت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور بات انہوں نے گھما کے کی کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں آسمانوں پہ گیا اور آیا کہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی بستر بھی, بھی گرم وضو کا پانی بھی چل رہا تھا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے برجستہ فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے گویا گما پھرا کے بات نہیں کرو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہا یہ بات آپ کے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو ابو بکر صدیق نے برجستہ فرمایا اگر میرے آقا نے کہا ہے خدا کی قسم سچ کہا ہے میرے آقا نے کہا ہے تو خدا کی قسم سچ کہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اس وقت سے جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا اب آئیے حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے جب دین کا کام شروع کیا اور اسلام کو حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے جب پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلام قبول کیا اچھا اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق چونکہ تاجر تھے تو اپنے کاروبار کا ڈفینس کیا ہو اپنے کاروبار کو بچایا ہو میں نے اسلام تو قبول کر لیا یا یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا جو کاروبار ہے وہ یمن تک ہے میرا جو کاروبار ہے وہ شام تک پھیلا ہوا ہے اگر میں اس معاملے کو ظاہر کر دوں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں میرے کاروبار کو نقصان ہوگا بزنس کو نقصان ہوگا تجارت کو نقصان ہوگا سارا کاروبار میرا ٹپ ہو کر کے رہ جائے گا ما اللہ سدمہ ما اللہ ایسا ابو بکر صدیق نے نہیں سوچا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا اس کی تھوڑی دیر کے بعد تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا فوراً اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ورنہ عموماً میں نے دیکھا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو بزنس مین مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً کاروبار کے اندر کسی مذہبی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے اور بتانے سے گریز کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے یا ہمارا تعلق کس مسلک سے ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کسی چیز کی رعایت نہیں کی اور لوگوں کے سامنے الل اعلان کہا کہ میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط وسلام پر ایمان لے کے آیا ہوں اللہ اکبر اب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالم کی تبلیغ سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا چند ایسے مشہور نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالم ابو بکر صدیق نے تبلیغ کی ابو بکر صدیق نے ذہن بنایا یہ حضور کریم علیہ صلاحت کے پاس لے کر کے آئے اور حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنی غلامی میں داخل کیا اس طرح حضرت عبد عبدالرحمان ابن عوف یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کرتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا حضرت سعد ابن ابی وقتاف انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا حضرت زبیر بن عوام انہوں نے بھی جو ہے حضرت سید نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا اللہ اکبر آئیے کیونکہ ہم نے گفتگو دونوں خلفا کلفا راشد بین میں سے دو شخصیت پہ کرنی ہے تو میں بہت جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے لے کے بڑھتا ہوں اور سیدھا چیزا, چیزا باتیں ہیں اگر آپ دماغ میں رکھیں تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ باتیں اور جگہ پہ کام دے سکتی ہے اب جس وقت اسلام کی تحریک چلی یہ اسلام کی موومنٹ چلی اور اسلام جس وقت پھیلنے لگ گیا تو کافروں کو کا بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی کہ اگر اسلام اس طریقے سے پھیلتا چلا گیا یہ تو مکے کی وادیوں سے نکل جائے گا مدین شریف پہنچ جائے گا تائف پہنچ جائے گا نجران کی طرف چلا جائے گا اور بے شمار جو ہے بے شمار لوگ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور پھر وہاں وہ دین کا کام کریں گے تو دین اسلام پھیلتا چلا جائے گا اور پھر پوری دنیا کے اندر دین اسلام جو ہے وہ دین اسلام کا عروج ہوگا دین اسلام کا روب و دب دبدبا ہوگا کیا کیا جائے کیا ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں غریب لوگ کون ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا جائے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں اس تاریخ کو کہ پھر انہوں نے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا حضرت بلال کو تشدد کا نشانہ بنایا حضرت سمیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا حضرت غباب کو تشدد کا نشانہ بنایا حضرت قبیت کو, کو تشدد کا نشانہ بنایا اللہ اکبر یہ جتنے غریب لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان پر وہ تشدد کرتے چلے گئے کہ یہ ہمارے تشدد کی وجہ سے اسلام کو جو, جو ہے جو قبول کیا ہے اور کہہ دیں کہ جناب ہمارا معاذ اللہ اسلام سے کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی واسطہ نہیں ہے لیکن اللہ اکبر ایک بھی حضور کا غلام ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو تشدد کو دیکھ کے کہ جناب ہمارا اسلام سے جو ہے وہ ماں کوئی بھی واسطہ اور کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ سارے غلام یہ کہا کرتے تھے کہ جسم دولت ہو سکتا ہے تم سینا کو چیر کے دل نکال سکتے ہو مگر اس دل سے آمنا کے لال کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے چنان سارے کفار جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ آخر حضور کریم علیہ سلاۃ و نے کیا چیز ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی ہے اللہ اکبر آئیے اب جب اسلام پھیلنے لگا اور جب تشدد بڑھنے لگا تو اب معاملہ کیا ہو گیا مورخین کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہو گیا روزانہ ایک نہ ایک غلام حضور کے پاس آتا کہ حضور ملاحدہ فرماتے کسی کے ہاتھ کو نقصان پہنچایا ہوا ہے کسی کے پیر کو کافروں نے نقصان پہنچایا کسی کے چہرے کو نقصان پہنچا دیا کسی کی آنکھوں کو نقصان پہنچایا ہوا کسی کے سر کو نقصان پہنچایا ہوا تو غلام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جہاد کا حکم دیجئے آپ ہمیں بدلہ لینے کا حکم دیجئے تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں لیکن حضور کریم علیہ السلات وسلام فرماتے ابھی صبر کرو ابھی صبر کرو اللہ اکبر جب ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی کا حکم آتا ہے اور حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو مدین شریف ہجرت کا حکم دیتے ہیں اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تم نے مدین شریف ہجرت کرنا ہوگی اللہ اکبر اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنے پاس بلایا اور ابو بکر صدیقی سے فرمایا ابو بکر ظلم و ستم بہت بڑا ہے اور اب میرا خیال یہ ہے کہ ہجرت کا حکم میں اس نقطۂ نظر پہ, پہ پہنچتا ہوں کہ ہجرت کا حکم ملنے والا ہے تو جب ہجرت کا حکم ملے گا اے ابو بکر صدیق تم اس ہجرت کے سفر میں میرے ساتھی بنو گے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہتے ہیں مفسرین کرام کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو واپس اپنے گھر تشریف لے گئے پھر آٹھ سو درم سے ہجرت کی تیاری شروع کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ ہجرت کا حکم ملنے والا ہے تو ابو بکر صدیق نے آٹھ سو درم سے دو اونٹنیا خریدی ایک اونٹنی کا نام قصبہ تھا اور دوسری اونٹنی کا نام ادبا تھا قصبہ تو یہ اونٹنی حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کی مثال مبارکہ تک آپ کی سواری رہی اور دوسری اونٹنی کے جس کا نام ادبا تھا یہ خلافت فاروق اعظم میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں اس اونٹنی کا انتقال ہوا علما فرماتے ہیں کہ یہی وہ ادبہ اٹھنی ہوگی یہی وہ ادبہ اٹھنی ہوگی کہ جس پر روزِ محشر حضرت سیدہ فاقمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہوں گی اور کوئی ندا دینے والا یہ ندا دے رہا ہوگا کہ او اہل میشر اپنی نکاہوں کو نیچے جھکا لو مصطفیٰ کی پیاری شہزادی کل شرا سے گزرنے والی ہیں اللہ اکبر پھر حضرت سیدہ فاطمت الزرا رضی اللہ تعالیٰ انہا جس طرح کے تاروں میں سے بجلی گزرتی ہے اس سے بھی کئی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کل شرا سے گزر جائیں گی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تیاری میں مصروف ہیں ادھر کیا ہوتا ہے اب ادھر ہوتا یہ ہے ایک طرف تو حکم آ گیا ہجرت کا کہ مسلمان ہجرت کریں ادھر ابو بکر صدیقی ہجرت کی تیاری میں مصروف ہے دوسری طرف کافروں کی پلاننگ کیا ہے کہتے ہیں کہ کافر ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے و بالخصوص ابو جہل ملون نے کہا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام کو روکنا چاہیے کہا گیا کہ اسلام کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ ما اللہ سما ما اللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے جب دائی نہیں رہے گا تو دعوت کیسے پھیلے گی جب مرشدی نہیں رہے گا تو ارشاد کیسے پھیلے گا تو حضور کریم علیہ سلام کو قتل کر دیا جائے اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضور کریم علیہ سلاتو سلام کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے سو نوجوانوں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا سو نوجوان اس کے اندر شامل تھے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم رات کے وقت رات کے آخری وقت میں تم حضور کریم علیہ السلام جہاں پر آرام فرما اس مکان کو گھیر لینا اور اس مکان کے اندر جو حضور آرام فرما ہے تو موقع پا کر کے محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دینا اللہ اکبر جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کافروں کی جو ساری پلاننگ ہے اس کی اطلاع حضور کریم علیہ السلام کو کرتے ہیں حضور کریم علیہ السلات وسلام نے اس موقع پر حضرت مولا علی کو بلایا اور حضرت علی سے فرمایا علی یہ امانتیں ہیں جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں تم صبح یہ امانتیں تقسیم کر دینا اور تم بھی مدینہ شریف ہجرت کر کے آ جانا کوئی بھی کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے کوئی بھی کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا تو حضور نے اپنی چاد شریفہ بھی عطا کی اور حضرت مولا علی کو اپنے بستر پہ سونے کا حکم دیا اس کے بعد مقصری نے گرام فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور سورہ یاسین کی آئے تھے اکشئی نہم فہم لا یو سرون تک حضور نے پڑھا اور وہ جو مٹی جو آپ نے اپنی مٹھی میں لی تھی حضور نے وہ کافروں کی طرف پھینکی اللہ اکبر آپ دیکھیے وہ سو تھے لیکن حضور نے جب وہ مٹی ان کی طرف پھینکی وہ ساری مٹی اڑ کے وہ سو افراد جتنے تھے سب کے سروں پر جاتی ہے وہ سب حضور کریم علیہ سلاۃ السلام کی تاخ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر کیا شان ہے اللہ قبارک کا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی نگاہوں کے سامنے بحفاظت نکالا بحفاظت نکالا حضور کریم علیہ السلام ان کی نگاہوں کے سامنے سے گئے مگر ان کو دکھائی نہیں دیا یہاں حضرتیں علی کرم اللہ وزل کریم بستر پر حضور کریم علیہ سلاط والسلام کے لیٹ جاتے ہیں اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ سلاط وسلام ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کے حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام مدین شریف کی طرف ہجرت کرتے ہیں حضور کریم علیہ سلاط وسلام پہلے غار سور کی طرف روانہ ہوئے یہاں پر ذہن رکھیے گا کہ غار سور یہ پہاڑ مکے شریف میں موجود ہے اور بیت اللہ شریف سے پانچ میل دور کے فاصلے پر یہ پہاڑ موجود ہے تو حضور کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ اب اس پہاڑ کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں اللہ اکبر یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے تب کیا ہوتا ابو بکر صدیق چلتے چلتے کبھی اچانک حضور کے سامنے آ جاتے کبھی اچانک پیچھے آ جاتے کبھی سیدھی طرف آ جاتے کبھی دوسری طرف آ جاتے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا وجہ کہ چلتے چلتے کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے چلے جاتے ہو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف عرض کی یا رسول اللہ میں تنہا ہوں سمت چار ہیں سوچتا ہوں کہیں دشمن خیال آتا ہے کہیں دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے میں سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے میں دائیں طرف آ جاتا ہوں خیال آتا ہے کہیں اس طرف سے حملہ نہ کر دے میں اس طرف آ جاتا ہوں حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو عرض کی یا رسول اللہ خواہش یہ ہے کہ میری جان آتا آپ پہ قربان ہو جائے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے میری جان جو ہے وہ آپ پہ قربان ہو جائے اللہ ہو اکبر اب حضور کریم علیہ السلط کو لے کے چل رہے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابو بکر صدیق نے حضور کریم علیہ السلام کو اپنے کاندوں پہ اٹھا لیا اب چل رہے اس دور کے اندر جو کھوجیے تھے یہ قدموں کے نشان سے پہچان جایا کرتے تھے کہ بندہ کس طرف گیا ہے اب ابو بکر صدیق کس طرح چلتے مفسرین کرام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق پنجوں کے بل چلتے حضور کریم علیہ السلام کو اٹھایا ہوا اور پنجوں کے بل حضور کندے پہ رہے اور ابو بکر صدیق پنجوں کے بل چل رہے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ازگار کی زیارت نصیب فرمائے کہ اگر آپ پانچ میل کا فاصلہ پہلے اگر آپ اس فاصلے کو طے کریں تو بچہ خاص اور نوجوان آدمی ہو باؤں تھک جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ نیچے کھڑے ہو کر کے اس وار کی طرف دیکھیں تو اس کا بھی ایک طویل فاصلہ ہے کہ اچھا خاص اور نوجوان آدمی بھی چڑھنے سے جو ہے وہ کتراتا ہے اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نیچے ہی کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اور واپس اپنی قیامگاہ کی طرف آ جاتے ہیں پہلے تو اکیلے آدمی کا چڑھنا یہ ایک مشکل کام ہے اور اس دور کے اندر اس پہاڑ کی جو ہیت اور شکل تھی اور اس دور کے اندر جو شکل ہے ظاہر باتیں بات فرق تو ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ راستہ بڑا مشکل راستہ تھا دشوار گزار راستہ تھا اکیلے بندے کا چڑھنا بہت مشکل کام تھا یہاں حضور کریم علیہ السلام آپ کے کندھے پر ہیں اور ابو بکر صدیق حضور کو اٹھائے ہوئے غار کی طرف جا رہے اب پتا نہیں آپ نے وہ فاصلہ کس طریقے سے طے کیا ہوگا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سلام بیچتا ہوں کہ کیا شان ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریمل سلاۃ وسلام آپ کے کندھوں پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہیں اللہ اکبر ابو بکر صدیق پنجوں کے بل چل رہے ہیں اور پھر لکھا گیا کہ جب پنجہ رکھتے تو وہیں پہ پنجے کو گھما دیتے پھر دوسرا قدم رکھتے پنجے کو گھما دیتے اس طرح چل رہے تھے تاکہ کوئی کھوجیا قدموں کے نشانات دے کے پتہ نہ لگا لے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ السلاط ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں ابو بکر صدیق غار سور تک پہنچتے ہیں دیکھا غار کا منہ بند ہے مکڑی کا چالا ہے کبوتری کے انڈے بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے میں غار کی صفائی کر دیتا ہوں غار کو صاف کرتا ہوں اس کے بعد آپ آئیے گا ابو بکر صدیق غار پہ پہنچتے ہیں ساری صفائی کرتے ہیں غار کے اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ پر سوراخ ہیں ابو بکر صدیق اپنے لباس سے مبارکہ کو پھاڑتے گئے اور سوراخ کو جو ہے کپڑے سے بند کرتے گئے آخر میں ایک سوراخ رہ گیا تو ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا بعض نے کہا کہ اپنا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ دیا پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی وسلم صفائی مکمل ہو گئی ہے اب آپ تشریف لے آئیے تو جیسے ہی حضور کریم علیہ السلاط وسلام گار میں گئے تو مکڑی نے دوبارہ غار کے منہ پہ جالے کو تن دیا کبوتری آ گئی کبوتری نے آ کے وہاں پر انڈے دے دیے جس طرح گویا پہلے منظر تھا غار کے اوپر منہ کا اب دوبارہ وہی منظر ہو جاتا ہے علماء فرماتے ہیں آج جو علما فرماتے ہیں کہ آج جو مدین شریف کے اندر کبوتر نظر آتے ہیں ہر مین طیبین کے پاس جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں فرماتے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہے جو کبوتر آج دکھائی دیتے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہیں کہ اللہ کبارکو تعالی نے یہ اجر اور یہ مقام ان کبوتروں کو عطا کیا ایک جگہ پر حضرت علامہ مولانا سیاؤدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی قد مدینہ کی بات میں نے پڑھی پرماتے ایک مرتبہ سعودی حکمرانوں سے کہا گیا کہ گمت خزرا کے پاس ہر مین طیبین میں بہت زیادہ کچرا جمع ہو جاتا اور کچرا جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ دانہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے کبوتر آتے ہیں اور وہ کو کھاتے ہیں تو ہماری تجویز یہ ہے ایک کیبنیٹ میں میٹنگ تھی انہوں نے ایک وزیر نے کہا کہ ہماری تجویز یہ ہے کہ دانہ باہر منتقل کر دیا جائے جب دانہ باہر منتقل ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ کبوتر وہاں پر چلے جائیں گے اور پھر یہاں پر کچرا نہیں ہوگا مولانا سیاحدین مدی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں وہ روح کو تڑپا دینے والا منظر دیکھا اور وہ زارو قطار رو بھی رہے تھے فرماتے میں نے دیکھا کبوتر اڑتے پھر زمین پہ گرتے کبوتر اڑتے پھر زمین پہ گرتے بھوک شدید ہے پیاس شدید لگی ہوئی ہے اڑ رہے ہیں زمین پہ گر رہے ہیں مگر پیارے مصطفیٰ کا روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے چنانچہ دنیا بھر کے اس وقت کے اخبارات میں چھپا ساری دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا یہ تم نے کیا غضب کر دیا کہ یہ بھی تو حضور کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والی مخلوق ہے تم اس کے ساتھ کیا فیل کر رہے ہو مولانا یاودی مدی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر حکومت سعودیہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا حکومت سعودیہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا تو آج جو ہر مہینے کے گرد کبوتر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہیں کہ جس نے وہاں حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت کی تھی اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ السلام غار میں موجود ہے مکڑی کا جالہ سامنے ہے کبوتری میں انڈے دیے ہوئے ہیں اب مکڑی کا جالہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے باہر کی بھی چیز دکھائی دیتی ہے باہر سے دیکھیں تو اندر کی چیز بھی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے اب حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی اب وہاں پر کافر ناکام ہوتے ہیں حضرت مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضور کہاں گئے محمد ابن عبداللہ کہاں گئے تو مولا علی نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے چنانچہ وہ آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں لالچ دیا گیا اگر محمد ابن عبداللہ اور ابو بکر صدیق کو جو تلاش کر کے لائے گا اسے سرخ رنگ کے سو اونٹ دیے جائیں گے اب تلاش کے اندر ٹولیاں جو ہے تلاشی کے لیے بنائی جاتی ہے اور ٹولوں کی شکل میں کفار حضور قریب والے سلاۃسلام کی تلاش میں نکلتے ہیں یہاں پر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم غار پہ تھے تو امیہ بن خلف اور الکما بن قریس یہ القمہ بن قریس وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور ساتھی تھے اور وہ لاٹھیوں ڈنڈوں سے مسلح تھے وہ تلاش کرتے کرتے غار شور کے بالکل منہ کے پاس آ گئے تو یہاں پر الکما بن قریش نے کہا اگر اس غار کے اندر بھی دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غار کے اندر چلے گئے ہوں تو میب ابن خلف نے کہا اگر غار کے اندر جاتے کیا مکڑی کا جالہ ختم نہیں ہو جاتا غار میں جاتے تو یہ کبوتری کے انڈے نہیں ٹوٹتے یہ غار میں نہیں گئے ہیں اللہ اکبر ابو بکر صدیق یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان دونوں کی یہ باتیں سن رہے تھے امیہ ابن خلف اور الخمہ بن قریض کہ اس غار میں چلتے ہیں امیہ نے یہ جواب دیا تو میں حضور کریم علیہ سلطلام کی طرف دیکھا اور بے قرار ہو گیا تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نہ گھبرا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ابو بکر نہ ڈر نہ گھبرا اللہ تبارک تعالی ہمارے ساتھ ہے تو یہاں حضور کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی کے ساتھ تین دن آپ نے یہاں پہ قیام فرمایا اور لوگوں نے حضور کریم علیہ السلام کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں اب حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام یہاں سے ابو بکر صدیق کے غلام اور حضور کریم علیہ السلام ہیں ابو بکر صدیق ہیں ان کے غلام ہیں یہ تین افراد کا قافلہ اب مدین شریف کی طرف کی ہجرت کے لیے جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے لیکن یہاں پر چند باتیں ابو بکر صدیق نے کہیں فرماتے ہیں کہ جو مناظر میں نے غار میں دیکھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے اب وہ مناظر کیا ہیں فرماتے جب ہم تین دن غار میں تھے تو جب ہم غار میں جا کے رکے تو مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی شدید پیاس جو ہے مجھے محسوس ہوئی تو میں نے حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شدید پیاس لگی ہے پانی پینا ہے تو مجھ سے حضور نے برجستہ فرمایا کہ حضور اس غار میں تو کبھی نہیں آئے اور نہ میں پہلے اس غار میں آیا حضور نے برجستہ فرمایا ابو بکر ادھر جاؤ آگے کی طرف پھر آگے بڑھو تم دیکھو گے کہ وہاں تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا ابو بکر हैं فرماتے ہیں جیسا حضور نے بتایا جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا اللہ اکبر دور سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہر سے زیادہ میٹھا جب میں نے پیا تو وہاں پر پانی کا چشمہ موجود تھا میں پانی پی کے آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا چشمہ کہاں سے آ گیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ نہر تیرے لیے یہاں پہ جاری کر دیا بزریہ نہر جو ہے میرے لیے یہاں پہ جاری کر دیا ہے ابو بکر صدیق دوسرا منظر بیان کرتے ہیں ہیں جب وہ لوگ آئے ہماری تلاش میں اور غار کے منہ پہ آ کے بالکل کھڑے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر عجیب و غریب کیفیت داری ہوئی تو میں نے حضور سے کہا کہ یارسل اللہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے حضور نے برجستہ فرمایا وہاں جائیں گے ہیں جب میں نے اس طرف دیکھا کیا دیکھتا ہوں دریا موجود ہے کشتی کھڑی ہوئی ہے دریا موجود ہے کہ نارے پہ کشتی کھڑی ہوئی ہے فرمایا ابو بکر ہم یہاں جائیں گے اب یہاں پر ایک بات اور ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے جس کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے یا انگوٹھا مبارک رکھا ہوا ہے اس رار سے اس سوراغ سے ایک سانپ انتر جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے بعض میں لکھا کہ اس سانپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سنا تھا کہ نبی آخر سما پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک موقع پر جب ہجرت کریں گے تو غار سور کے اندر کچھ دنوں کے لیے وہ آرام کریں گے اب وہ سانپ حضور کریم علیہ السلام کی دیدار کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اور سانپ کی عمر چونکہ لمبی ہوتی ہے نو سو سال بھی عمر ہوتی ہے ہزار سال بھی عمر ہوتی ہے اور بعض مرتبہ اس کی شکل بھی جو ہے اس کی پیٹ کا کلر بھی جو ہے اس کی شکل بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ وہ گنجا پن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس سانپ نے جب یہ سنا ہوا تھا کہ نبی آخروں سماں جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں آرام فرما ہوں گے تو وہ حضور کے دیدار کے لیے اس غار میں ٹھہرا ہوا تھا آج ابو بکر صدیق کے لیے بڑا خوش نصیب دن ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر ناز رکھا ہوا ہے آج ابو بکر صدیق چاہتے یہ ہی ہیں کہ صرف میں ہی چہرے مصطفیٰ کو دیکھوں ادھر سانپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں حضور کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھو اللہ اکبر تو سانپ جو ہے وہ ڈنگ مارنا شروع کرتا ہے ہر مرتبہ مارے غار پہ یار غار غالب آ جاتا ہے ہر مرتبہ غالب آ جاتا ہے اب زہر کا اثر جسم میں پھیلتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں موتیاں بن کر چہرے مصطف نمودار ہوتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا کیوں روتے ہو یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ لیا ہے فرماتے حضور نے اپنا لوا پہ دہن لگایا وہ سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو اہل علم حضرات نے تحریر کی علامہ خاص رحمت اللہ تعالی تفصیل تاظم میں فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق کے وشال کا دن آیا تو وہ زہر کا اثر لوٹا دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی یعنی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت جو ہے وہ عطا فرمایا اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی اس زہر کے اثر کو لوٹایا گیا جو خیبر کے موقع پر ایک عورت نے آپ کو دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ سلاط و سلام کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمایا اب یہاں پر جو صوفی کرام بات کرتے ہیں بعض مشاہد جو بات کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت محمد بن ابو بکر کی اولاد سے ہیں ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ تل کا نشان ضرور ہوتا اور ان کو سانپ نہیں کاٹتا عبد الرحمٰن ابن ابھی بکر کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ اس واقعے سے پہلے پیدا ہوئے تھے اس واقعے کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے تھے تو ان کی جو اولاد ہوگی ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ رنگ کا تل کا نشان ضرور ہوگا اور انہیں سانپ نہیں کاٹتا فرماتے ہیں یہ اثر قیامت تک ان کی اولاد میں جاری رہے گا قیامت تک جاری رہے گا اگر باپ صدیقی ہوگا تو اس کے دائیں پاؤں میں اگر ماں سدی دیتی ہے تو بائیں پاؤں میں اگر دونوں سدیتی ہیں تو بچے کے دونوں پاؤں میں وہ کالا نشان ضرور ہوگا اور اس بچے کو سانپ نہیں کاٹے گا اس بندے کو جو ہے وہ سانپ نہیں کاٹے گا اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ سلاط وسلام یہاں سے ہجرت کر رہے اور مدین شریف کے لیے رواں دواں ہیں اللہ اکبر حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے دیکھا راستے میں کے خیمہ ابو بکر صدیق سے فرمائے ابو بکر اس پیمے میں جاؤ اگر ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو تم پیسوں سے اس چیز کو خرید لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیمے میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھا کہ وہ ایک خاتون تھی ام معبت ان کا پیما تھا اور انہوں نے پیما غالباً اس لیے لگایا ہوا تھا تاکہ مسافروں کی خدمت کریں ابو بکر صدیق ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کھجورے وغیرہ ہیں کہ ہم خرید لیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ام محبت نے کہا وہ صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تم قیدے میں بلا لو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضور کو لے کے میں قیمے میں گیا میں نے حرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ نگاہ ڈالی دیکھا کہ ایک ہے فرمائے یہ ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری جب سے میرے پاس ہے اس بکری نے کبھی دودھ نہیں دیا حضور سے اس نے کہا کہ یہ بکری جب سے میرے پاس ہے اے محمد ابن عبداللہ اس بکری نے کبھی بھی دودھ نہیں دیا تو میرے آقا نے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر ان سے پوچھو اگر ان کی اجازت ہو تو میں بکری سے دودھ نکال لوں اگر ان کی اجازت ہو اب وہ خاتون نے ہنسی یار اے محمد ابن عبداللہ جب اس نے کبھی دودھ دیا ہی نہیں تو یہ دودھ دے گی کیسے گویا میرے آقا نے فرمایا جب میرے مستعفی کا ہاتھ لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دے گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی دیکھتی ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام بکری کے پاس آئے اور حضور کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھ کے بکری پہ پھوکا اور اپنے دست مقدسہ اس کے تھنوں پہ لگائے ان میں محبت کہتی ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ تھن کے جو بالکل سوکھے ہوئے تھے دست مستفی لگنی کی دیر تھی کہ وہ تھن بھر گئے وہ تھن بھر گئے حضور نے فرمایا داؤ برتن لے کر کے آؤ ام ماں ایک برتن لائی حضور نے اس برتن کو دودھ سے بھر دیا فرمایا دوسرا لاؤ دوسرا بھر دیا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ قیمے میں جتنے برتن تھے وہ سب کے سب حضور نے دودھ سے بھر دیے اس کے بعد ہم نے دودھ پیا یعنی آقائی کریم علیہ السلام نے دودھ پیا میں نے دودھ پیا میرے غلام نے دودھ پیا ام محبت نے دودھ پیا اور دیگر افراد نے دودھ پیا تو اب برتن خالی ہو گئے پھر ام محبت نے کہا اے محمد ابن عبداللہ برتن خالی ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا دوبارہ بھر دو کہو تو دوبارہ بھر دو اے محمد ابن عبداللہ ایک بکری جب ایک بار دودھ دیتی ہے تو پھر کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ دودھ دیتی ہے فرمایا جب ہمارا دوبارہ ہاتھ لگے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دے گا اللہ اکبر حضور پھر بکری کے قریب ہوتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے حضور کریم علیہ سلاطلام نے ان کے برتن دوبارہ دودھ سے بھر دیے اور پھر حضور کریم اللہ سلاط مدین شریف کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تھوڑی دیر ہو گئی کہ حضور کریم علیہ علیہسلام مبوبکر صدیق اور ان کے غلام تو یہاں سے نکلے مدیم شریف کے لیے جب شام کا وقت ہوا تو ام میں کے شور آ گئے خیمے میں اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں آج تو بڑا عجیب و غذیب منظر میں خیمے کا دیکھ رہا ہوں ایسی خوشبو آ رہی ہے جو نہ مشک میں ہے نہ انبر میں ہے آج خیمہ یہ مرقع نور کیوں بنا ہوا یہ مسجا نور کیوں بنا ہوا یہ نور العلی نور کیوں بنا ہوا اللہ اکبر آج تو خیمہ بڑا عجیب و غریب منظر پیش کر رہا ہے تو ام امبت نے ایک بات کہی اس کو ایک پنجابی شاعر نے اپنی زبان میں کہا کہ وہ کہتا ہے کہ کہ ام نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا زلفا والا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سوہنیا زلفا والا چند گھڑیاں میں گیا نور اجالا ایک صاحب آئے تھے جو بڑی, جو بڑی پیاری اور سوہنی جو ہے زلفوں والے تھے کو سے دیر کے لیے خیمے میں بیٹھ گئے یہ ساری جو روشنی ہے یہ انہی کے دم قدم سے ہے بعض نے کہا کہ امر نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور بعض نے کہا کہ بعد میں یہ اپنے شعر کے ساتھ مدینہ شریف میں حاضر ہوتی ہیں اور اسلام قبول کرتی ہیں اللہ اکبر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت اپنے آپ کو حضور کی خدمت کے لیے تیار رکھا جب بھی حضور کریم علیہ السلاۃ والسلام نے کسی خدمت کا حکم دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کو پورا کیا اللہ اکبر آئیے جب حضور کریم علیہ السلام کی خدمت ابو بکر صدیق نے کی اپنی جان سے اپنے مال سے تو اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کو کیا مقام عطا فرمایا اور حضور اپنے غلام ابو بکر صدیق سے کیسے محبت کیا کرتے تھے ہم آدیث مقدسہ کی طرف چلتے ہیں حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں شب میرا جب آسمانوں پر گیا تو میں نے آسمانوں پر جا بجا اپنے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا جا بجا اپنے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ پسندیدہ خصلتیں تین سو ساٹھ ہے جب اللہ تبارک وطالہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے کسی بندے کے ساتھ تو تین سو ساٹھ میں سے ایک حسلت اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے جس کی بدولت اس بندے کو جنت مل جاتی ہے ابو بکر صدیق اس موقع پہ موجود تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی غلام ہے کہ جس کے اندر وہ تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ خوبیاں موجود ہوں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو ابو بکر میرے غلاموں میں تم ہی ہو میرے غلاموں میں وہ تم ہو کہ جس کے اندر یہ تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ جو ہے وہ قسلتیں موجود ہیں ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ تبارک کا وطالع کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہ جنت کے دروازوں سے اس طرح پکارا جائے گا اے خدا کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا یعنی جو روزے دار ہے وہ ریان نامی دروازے سے پکارا جائے گا جو نمازی ہے وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا جو حاجی ہے وہ حج کے دروازے سے پکارا جائے گا اللہ جو مجاہد ہے وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا جو صدقہ دینے والا ہے وہ صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کیا آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا ہے گویا اس کا مفہوم میں یوں بیان کروں کی یا رسول اللہ کیا آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے کہ مجھ سے آ مجھ سے آ جا آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا ہے حضور نے شاد فرمایا بو بکر مجھے کبھی امید ہے کہ تم ہی ان لوگوں میں شامل ہو مجھے کبھی امید ہے کہ تم ہی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی ہر وقت تربیت فرمایا کرتے تھے چنان ایک تربیت حضور کریم علیہ السلام غلاموں کی فرمارے اور عبادت کا شوق ان کے دل کے اندر پیدا کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں حضور کریم علیہ السلام کے سارے غلام موجود ہے حضور کریم علیہ السلام فرما رہے میرے غلاموں بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ابو ہریرا اس شریف کے راوی۔ حضور فرما رہے آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ابو ہریرا فرماتے فرما سب خاموش تھے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ پھر فرمایا تم میں آج نماز جنازہ میں کس نے شرکت کی ابو ہریرا فرماتے سب خاموش تھے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے کہ میں نماز جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں پھر فرمایا حضور نے آج یہ بتاؤ کہ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا فرماتے سب خاموش تھے ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں ابھی مسکین کو کھانا کھلاتے بھی آ رہا ہوں حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے سب خاموش تھے ابو بکر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے تو حضور نے برجتہ فرمایا اتنی نیکیاں جس بندے میں ہو ایسا بندہ تو یقینا جنتی ہے اتنی نیکیاں جس بندے میں ہو تو ایسا بندہ یقینا جنتی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق کو حضور سے محبت اور حضور کو ابو بکر صدیق سے محبت محبت کی کیا اعلیٰ بات ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنے آقا سے کتنی محبت ہے کہ ابو بکر صدیق ردی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے اکثر طور پہ کہ مجھے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے پہلی بات مجھے حضور کو دیکھنا محبوب ہے دوسری بات مجھے حضور کے ساتھ رہنا محبوب ہے تیسری بات مجھے اپنی بیٹی کی شادی حضور سے کرنا محبوب ہے یہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی جو آپ کی شہزادی ہیں حضور سے ہوتی ہے اچھا جناب لکھنے والے لکھتے ہیں پوری جماعت صاحبہ میں ابو بکر صدیق وہ حضور کے غلام تھے جو حضور کو ٹک ٹکی مان کے دیکھا کرتے تھے وہ نہ کسی غلام میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور کو مسلسل جو ہے وہ دیکھ سکے جب ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ مجھے حضور کے ساتھ رہنا محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اور اس خواہش کو بھی پورا کیا کہ سفر ہو یا حضر ہو ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہتے تھے اور اللہ اکبر کیسے دعا مقبول ہو گئی کہ آج بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں کہ آج جو روزہ رسول ہے وہی روزہ صدیق اکبر بھی ہے جو روزہ رسول ہے وہی روزہ صدیقی کے اکبر بھی ہے اور میں اس کو اگر میں اس کو اگر محبت کی زبان میں یوں کہوں کہ ابو بکر صدیقی جب حضور کو غار کی طرف لے کے گئے غار کو صاف کیا اس کے بعد بلایا جا رسول اللہ آپ آ پھر حضور گئے اور حضور کو اپنے زانو پہ سنایا تو گویا حضور نے فرمایا ابو بکر تم غار میں ہماری خاطر پہلے گئے ہم مزار میں تمہاری خاطر پہلے جائیں گے تم نے غار میں کچھ عرصے کچھ لفے کے لیے ہمیں اپنے ساموں پہ سلایا ہم قیامت تک تمہیں اپنے ساتھ سلائیں گے چنان آج جو روزہ رسول ہے وہی روزۂ صدیق ہے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت آخر آتا ہے کیا وسیعت کرتے ہیں اور وسیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے جماعت صاحبس مجھے غسل دینا کفن پہنانا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سیدھا میرا جنازہ حضور کے روزے کے پاس لے جانا اور کوئی کہنا کہ یار رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر حضور کے روزے کا دروازہ خود بخود کھل جائے مجھے حضور کے پہلو میں لٹا دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر مجھے پتی کی طرف لے جانا ابو بکر صدیق کی اس وسیعت پہ عمل کیا جاتا ہے جب آپ کی جنازے کو لے جایا گیا روز رسول کے سامنے رکھا گیا کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا تو کہتے ہیں کہ حضور کی قبر انور سے آواز آئی کیا دیکھتے ہو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ رہنے کا بہت اشتیاط ہے کہ روزہ مبارکہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ابو بکر صدیق کو حضور کریم علیہ السلام کے مقدس پہلو میں جو ہے وہ دٹا دیا جاتا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے جو دین کی خدمت کی ہے ابو بکر صدیق نے جو دین کے لیے کابشیں کی ہیں خدا کی قسم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا حصہ ہے بعض مورخین حضرت ابو بکر صدیق پہ بعض مورقین نے کلام نہیں کیا کتابیں نہیں لکھیں اور بعض لکھنے والوں نے میں سمجھتا ہوں کہ نا کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جو دور خلافت ہے وہ دو سال تین مہینے اور گیارہ دن کا ہے لیکن یاد رکھیے یہی دور خلافت جو ابو بکر صدیق کا دو سال تین تین مہینے اور گیارہ دن کا ہے اسی دور خلافت میں اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی کہ جب حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا وہ دن بڑا مشکل دن تھا بڑا کٹھن دن اور بڑا کڑا دن تھا لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے بعض لوگوں نے کہا کہ جناب بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے بعض لوگوں نے کہا ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے اور پھر مسلمہ کا زاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا حضرت یبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تمام مسائل سے مسلمانوں کی کشتی کو جو ہے وہ بچاتے ہیں اور کنارے پہ لگا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و وطالعہ حضرت سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدسہ پر رحمت الدوان کی بارش نازل فرمائے اور ان کا صدقہ ہم سارے سنی مسلمانوں کو عطا فرمائے باباز بلندرود پاک پڑھیے ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰوں پہ گفتگو کرتے باباز بلندرود صلی اللہ علن ضلع والی وسابی صلی اللہ تعالی وسلم سلاۃ وسلام علی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وشال کے بعد اتفاق سے یعنی تمام غلاموں کا اس پر اتفاق تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند اقتدار پر متمکن ہوتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عمر ہے والد کا نام خطاب تھا کنت آپ آب کی ابو حفظ ہے لقب فاروق اعظم ہے والدہ کا نام بعض نے کہا کہ ان تما تھا اور بعض نے کہا کہ ہم تما تھا بعض نے شروع میں آئین کہا اور بعض نے شروع میں جو ہے وہ ہے کہا دس برس چھ ماہ اور چار دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں آٹھ بھی پشت میں ان کا سلسلہ نصب یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شجرۂ خاندانی سے ملتا ہے واقع فیل کے تیرہ سال کے بعد یا بعض نے کہا کہ سولہ سال کے بعد آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر شریفہ میں آپ نے اسلام قبول کیا جبکہ انتالیس مرد اور تیئیس عورتیں داخل اسلام ہو چکی تھے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے حبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتا جب حضور کریم علیہ السلام نے دین کے پیغام کو پھیلایا تو بے شمار لوگوں کو اس دین کے پیغام سے بڑی تکلیف تھی کہ اسلام کی تحریک کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چونکہ دور جہالیت میں آپ پلے اور بڑے تھے جب لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے سامنے یہ بات کرتے کہ اے عمر ابن خطاب آپ کو پتا چلا آج فلانے نے اسلام قبول کر لیا ہے آج فلانے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ بات حضرت فاروق کے اعظم پر بڑی عجیب و غریب گزرتی اللہ اکبر ایک موقع پر کفار کی میٹنگ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے دین اسلام کو روکنا چاہیے تجویز یہ پسند آتی ہے جو شیطان ملون نے دی کہ جناب ماذ اللہ حضور کو قتل کر دیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کو قتل کون کرے گا تو خطاط کے جوان لڑکے عمر اس محفل میں موجود تھے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا ابو جہل خوشی میں اپنی کرسی سے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے خطاب کے جوان لڑکے عمر مجھے تمہیں سے امید تھی کہ تم یہ کام کرو گے اگر تم نے یہ کام کر دیا میں سو سرخ رنگ کے اونٹ تمہیں دوں گا اتنا مال و سر تمہیں دوں گا اللہ اکبر یہاں ساری پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسرا دن جب آئے گا تو میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا اللہ اکبر وہ رات جب آتی ہے اتفاق کی بات ہے کہ حضور کریم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت سے اللہ ابن خطاب خاص خطنہ کا بطالا خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما اور ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما اللہ اکبر اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی کس نا سے دعا محمد حضور یہاں پر دعا کرتے ہیں اور یہاں پر یہ مناظر ہیں صبح ہوتی ہے تو عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوار ہے جو شہر میں بوجی ہوئی ہے اور تلوار جو ہے آپ نے نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں سوچنے والے ذہن سوچ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ آج عمر ابن خطاب کا ارادہ خیر کا نہیں ہے نہ عمر ابن خطاب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ محمد ابن عبداللہ کہاں ہے بتایا جاتا ہے وہ دار ارقم میں زید ابن ارقم کے یہاں آرام فرما ہے عمر ابن خطاب سیدھا سیدھا جو ہے دار ارقم کی طرف رواں ہے اللہ اکبر راستے میں ملاقات ان کی راستے میں جو ہے ان کی ملاقات کہتے ہیں کہ نوعیم بن عبداللہ سے ہوتی ہے نوئین بن عبداللہ نے کہا اے عمر لگتا یہ ہے کہ تمہارا ارادہ خیر کا نہیں ہے کیا ہو گیا کسی سے جھگڑا ہو گیا کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تم اسے قتل کرنے جا رہے ہو کہا میں ماض اللہ محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے عجیب و غریب ماحول نے کیفیت اختیار کر لی ہے کسی کے یہاں باپ مسلمان کسی کے یہاں بیٹا مسلمان کسی کے یہاں بہن مسلمان میں اس تلوار سے ان کا کام کر دوں گا نوئین بن عبداللہ نے کہا تم اسلام کی رونق کو اسلام کی چمک کو اسلام کی روشنی کو روک نہیں سکتے ہو تو عمر مربن خطاب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے نوئین بن عبداللہ نے کہا میں نے کیا اسلام قبول کیا ہے میں نے بے شک اسلام قبول کیا جاؤ اپنے گھر میں تم تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے تمہارے بہنوں ہی نے اسلام قبول کر لیا ہے اب جب عمر ابن خطاب نے یہ سنا وہ تلوار جو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی کہ جس سے آپ جس کو لے کر کے آپ تارے ارقم کی طرف رواں دواں تھے اب بڑھتے ہوئے قدم لوٹتے ہیں کہتے ہیں چلو پہلے میں کام اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں چنانچہ اپنی بہن کے اپنے بہنوں کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جناب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ہو انہیں قرآن مجید و فرقان حمید کی صورت طاقی کی تھے جو ہے وہ پڑھا رہے تھے یا انہیں تعلیم دے رہے تھے عمر ابن خطاب دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اس آواز کو سنتے ہیں اور پھر لات مار کے دروازے سے جب اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں اپنے بہن اور بہنوں سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا تم نے اسلام قبول کر لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے عمر ابن خطاب اپنے تمہاری پر جو ہے اپنے بہنوں کو مارنا شروع کرتے ہیں لو لہان کر دیتے ہیں بہن نے جب یہ منظر دیکھا وہ بچانے کے لیے جب آتی ہے تو بہن کو لو لہان کر دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن بہن جو ہے وہ بڑی ہمت کے ساتھ کہتے ہے اے عمر مارنا ہے مار دو جسم سے خون نکالنا ہے نکال دو تم ہمیں تھولک کر دو ہمارا سینہ چی کے دل کو نکال لو مگر اس دل سے مستفی کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے عمر ابن خطاب حیرت ہیں کہ وہ بہن کہ جو ڈر کے مارے مجھے جب ڈرتی مجھے جب دیکھتی دی تھی تو ڈر کے کام جایا کرتی تھی آج ہمت کس نے پیدا کر دی آج ضرورت کس نے پیدا کر دی کیا اسلام بندے کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دیتا ہے اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے اللہ اکبر اب غصہ کھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ اللہ اکبر اب کہا جاتا ہے وہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے آپ کو غسل کرنا ہوگا چنانچہ عمر ابن خطاب غسل کر کے جب آئے تو یہاں حضرت خوباب باہر آ جاتے ہیں کہتے ہیں عمر تمہیں پتا ہے کہ رات میں نے دیکھا کہ پیارے مستفا دعا کر رہے تھے اے اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے لگتا یہ ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ سلام کی جس طرح ہر مقبول ہوتی ہے یہ دعا بھی مقبول ہو گئی اور تم دار اسلام میں داخل ہونے والے ہو عمر ابن خطاب نے کہا ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں چلو مجھے لے کر کے حضور کریم علیہ السلام کے پاس چنانچہ یہاں سے حضرت خباب آپ کو لے کر دار ارقم کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں ادھر حضور کریم علیہ السلام کے غلام حضور کریم علیہ السلات اسلام کی حفاظت میں چاروں طرف موجود ہیں حضرت امیر حمزہ کے جنہوں نے کچھ دن پہلے اسلام قبول کیا وہ دروازے پہ موجود ہیں سراغ سے دیکھ لیتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے لگتا یہ ہے کہ اس کا ارادہ خیر کا نہیں ہے اگر اس کا ارادہ خیر کا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کا ارادہ شر کا ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام کر دوں گا حضور نے فرمایا عمر دروازے کو کھول دو رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے اے حمزہ دروازے کو کھولو رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے بس دروازہ کھول دیا جاتا ہے ادھر حضور جلوا ہیں ادھر عمر آتے ہیں پھر منظر کیا تھا پھر منظر یہ تھا کہ عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی پڑی جو نگاہ مستبا تو زندگی سبھر گئی حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حضرت عمر ابن خطاب اسلام قبول کر لیتے ہیں دار اسلام میں داخل ہو گئے اللہ اکبر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ صاف کرام فرماتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب نے غلامی رسول کا تاج ماتھے پہ سجایا تو صاحب اکرام نے اللہ اکبر کی صدایں بلند کی اللہ اکبر کی صدا بلند کی جبریل امی صدرہ سے نازل ہو گئے یا رسول اللہ مبارک ہو کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے اب عمر ابن خطاب رو رہے ہیں لارو قطاب رو رہے ہیں ارض کرتے میرے آقا ہم حق پہ نہیں ہیں ہم سچے نہیں ہیں فرمایا بے شک ہم حق پہ ہیں ہم سچے ہیں پھر آقا یہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے چلیے آج ہم اعلان کابے کے سامنے نماز پڑھیں گے دیکھتے ہیں کون آپ کو روکے گا دیکھتے ہیں کون ہم کو روکے گا چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم علیہ السلام نے دو سفے بنائی ایک کے امیر امیر حمزہ ایک سفر میں ایک سف میں مجھے سب سے آگے رکھا مجھے امیر بنایا یہ دو سفے دار ارقم سے نکلتی ہیں اور حضور کریم علیہ سلامۃ والسلام علل اعلان مکہ شریف کے سامنے پہنچتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یا عمر ابن خطاب کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ پرماتے جو بھی اسلام قبول کرتا اور کافروں کو پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو لوگ اسے تشدد کا نشانہ بناتے اب میں جب مسلمان ہو گیا تو میں نے جب یہ اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر دیا ہے آؤ جس طرح غریبوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو ہے ہمت مجھ سے ٹکرانے کی ہے ہمت مجھ سے لڑنے کی کون ہے جو اپنی بیوی بی کو بیوہ بی بی کرنا چاہتا ہے کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں خدا کی قسم کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آ سکے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آ سکے اللہ اکبر فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسلام جو ہے حضرت فاروق اعظم کے صدقے سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے حضرت فاروق اعظم کا بہت بلند مقام اور بہت بلند مرتبہ ہے آئیے میں حضور کریم علیہ السلام کو کی چند آگی سے مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فاروق اعظم کا مقام کتنا بلند ہے حضرت بن بنکاپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل میرے پاس آئے تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریج یہ بتاؤ عمر فاروق کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے عمر ابن خطاب کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے بیان کرو ارض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کے پاس اتنی دیر بیٹھا رہوں کہ جتنی دیر حضرت نور علیہ السلام اپنی قوم میں رہے یعنی ساڑھے نو سو سات اگر میں اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا رہوں تو تب بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کا کیا مقام ہے اللہ اکبر یہ شان ہے عضرت فاروق اعظم کی ایک جگہ حضور نے فرمایا جس شخص نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا جتنے انبیاء کے نام اس دنیا میں مقوص ہوئے تو ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا اگر میری امت میں کوئی محدس ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے گداموں نے پوچھا یا رسول اللہ محدس کی شان کیا ہوتی ہے محدس کون ہوتا ہے فرمایا محدس وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں ملائی کا باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر ایک جگہ حضور نے فرمایا جو کہ حضرت عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر ایک جگہ حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور مجھے دکھائے جا رہے ہیں. وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کے کرتے استان تک کچھ لوگوں کے اس سے کم کچھ لوگوں کے اس سے نیچے تو جب فاروق اعظم میرے سامنے پیش کیے گئے تو وہ لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے اور زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے لوگوں نے عرض یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے پر اس خواب کی تعبیر تقویٰ ہے یعنی فاروق اعظم بہت زیادہ متقی پرزگار ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایک مرتبہ فاروق عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں عمرے کی حاضری عمرے پہ جانا چاہتا تھا تو میں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں عمرہ کروں فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے محبت بڑے انداز میں فرمایا اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا اب مجھے بتائیے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس سے کہے کہ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا تو ان کے تقوی کا کیا مقام ہوگا تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اس کو غور سے سنیے گا جب میں سو رہا تھا تو میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا تو میں نے اس کو پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی میرے ناخونوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دیا لوگوں نے سوال کیا کہ آقا اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے شارعین حدیث فرماتے ہیں جس لواب تہن سے حضور نے مولا علی کی آنکھوں کو درست فرمایا وہی لواب تہن دودھ میں ملا کے فاروق اعظم کو عطا کیا گیا تو حضرت فاروق اعظم کے علم کا مقام کیا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر تمام قبائل عرب کے علوم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور حضرت عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر کا علم سب پہ سب لے جائے گا اللہ اکبر صحابہ کے فرماتے ہیں اگر علم کے دس حصے کیے جائیں تو نو حصے حضرت عمر کو دیے گئے اور ایک حصہ دوسرے لوگوں کو دیا گیا اور یہ تقسیم خود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ نے جو ہے وہ فرمائی ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرا فرماتے بخاری اور مشکات میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آپ کو ایک کنویں پہ دیکھتا ہوں جس پر ڈول موجود ہے چنانچہ سرکار نے کنویں سے کئی دول کھینچے پھر بھرا ہوا پھر بھرے ہوئے ایک یا دو دول ابو بکر صدیق نے کیچے سرکار خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک کنویں پہ موجود ہیں ادھر ڈول بھی ہے تو حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کئی ڈول کیچے اس کے بعد مناظہ فرمایا ایک دو ڈول جو ہے ابو بکر صدیق نے بھی کیچے اس کے بعد حضور کریم علیہ سرات وسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ابو بکر صدیق کا خوف محسوس کیا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے پھر فاروق اعظم آئے انہوں نے کئی ڈول کیچے حضور فرماتے ہیں اس طرح کیچے۔ کہ کسی مرد کو اتنا ڈول کھینچتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا پھر چاروں طرف سے پیاسے لوگ آئے اور اس سے خوب سہراب ہوئے اس حدیث کی شرح میں امام نوبی تہذیب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوں گی اللہ ہو اکبر بہت بلند مقام حضرت عمر کا ایک اور حدیث شریف میں آپ کو بتاؤں حضر فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ عمر ابن خطاب کا جو ہے وہ کیا مقام ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ ستاروں بھری رات ہے رات کا وقت ہے آسمان پہ ستارے موجود ہے اور حضور کریم علیہ اللاۃ و سلام گود عائشہ میں حضور کریم علیہ السلام کا سر ناز رکھا ہوا اب حضرت عائشہ صدیقہ کرتی ہے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یہ بتائیے اب دیکھیے گھر میں گفتگو کیا ہو رہی ہے حضور کریم علیہ سلط وسلام جہاں ایک طرف نبی اور ایک طرف رسول ہیں وہی حضور کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے خاون بھی تو ہے اور حضرت عائشہ آپ کی اہلیہ ہیں اب دیکھیے گھر میں گفتگو کیا ہو رہی ہے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمارے گھر میں گفتگو کیا ہوتی ہے اسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں گفتگو کیا ہو رہی ہے اسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ستاروں بھری رات حضور حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں اپنا سرے ناز رکھ کے لیٹے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں میں سے کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے تارے ہیں آپ کے غلاموں میں سے ایسا غلام حضور نے برجستہ فرمایا ہاں ہے کون ہے عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے اب بعض جگہ پہ آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں یہ بات تھی کہ حضور ان کے والد کا نام لیں گے کہ ہاں وہ ابو بکر ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نے ارض کی یا رسول اللہ پھر بتائیے کہ میرے والد کا کیا مقام ہے جب عمر ابن خطاب کی یہ نیکیاں ہیں کہ جتنی آسمان کے تارے تو میرے والد کا کیا مقام ہے فرمایا عائشہ تیرے والد کی وہ غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ ہاوی ہے تیرے والد کی وہ غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ ہاوی ہے اللہ اکبر دیکھیے ایک یہ گفتگو ہے جو ہمیں بتا رہی ہے ہمیں سکھا رہی ہے کہ میاں اور بیوی بی کے اندر گفتگو جو ہے کس طرح سے ہونی چاہیے ان معاملات میں ہونی چاہیے یا جس وقت ہم محنت کر کے گھر پہنچتے ہیں یا کسی دعوت سے گھر پہنچتے ہیں اب گفتگو کیا ہوتی ہے دیکھا تم نے ایک تم ملے نیستی شوہر اس کو دیکھا اس کی بیوی کیسا گولڈ پہن کر کے آئی اس کو دیکھا اس کی بیوی نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے پلانے کو دیکھا پلانی کی بیٹی نے کتنے شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے چوڑیاں تم نے نہیں دیکھی نہ کی لانگ تم نے نہیں دیکھی بویا کہ یہ دیکھنے پہ مجبور کر رہی ہے اگر تم نے نہیں دیکھی تو تم نے پھر کیا دیکھا دیکھتے تو تم ضرور ایک کام کرتے تم نیستی مل گئے اس کو دیکھو اس نے یہ بھی دلایا اس غریب طریقہ میں اپنے گھروں کے اندر ہے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر یہاں دیکھیے گفتگو کیا ہو رہی ہے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں سے کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہو جتنی آسمان کے سارے ایک یہ گفتگو بھی ہے اور پھر یہاں پر اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عمر حضور نے فرمایا عائشہ آپ کے والد ابو بکر کی وہ غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ حاوی ہے اب سوچو غار میں ابو بکر نے کیا کیا غار میں ابو نے کیا کیا کہ جو حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی وہ نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ ہاوی ہے غار میں ابو بکر نے یہی کیا کہ پیارے مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے حضور کو دیکھتے رہے تو گویا حضور کو دیکھنا حضور کی خدمت کرنا یہ اتنی بڑی نیکی بن گئی کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کے والد ابو بکر کی وہ غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ حاوی ہے تو اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بلند مقام ہے اور بہت بلند مرتبہ ہے بے شمار باتیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں کی جا سکتی ہے لیکن میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں حضرت فاروق اعظم نے جب اقتدار سنبھالا تو حضرت فاروق اعظم نے بے شمار چیزوں کو جاری کیا اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چیزیں کیا کیا ہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص ہیں فاروق اعظم کہ جنہوں نے تاریخ و سال ہجری کو جاری کیا اس سے پہلے یہ چیز نئی تھی اللہ اکبر سب سے پہلے بیت المال کو قائم کیا ماہ رمضان المبارک میں تراوی کی نماز با جماعت جاری فرمائی لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آبادی کا گشت کیا شراب پینے والے پر عسی کوڑے لگائے متا کو فاروق اعظم نے حرام قرار دیا نماز جنازہ میں چار تقبیریں پڑھنے کا حکم دیا صدقے کا ماد اسلامی امور میں خرچ کرنے کا حکم دیا ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ کیا گھوڑوں پہ ثقافت وصول کی شہر میں قاضی مقرر کیے سب سے پہلے فاروق اعظم نے درا اجاد کیا اور وہ درہ چمڑے کا بنا ہوا نہیں تھا کپڑے کا بنا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرا فرمایا کرتے تھے اے لوگوں تمہاری تلواروں میں وہ دم نہیں ہے جو فاروق اعظم کے درے میں تھا ایک موقع ہے مدین شریف میں فاروق اعظم گزر رہے ہیں اچانک زلزلہ آ گیا زمین ہلنے لگ گئی فاروق اعظم نے غصے میں درہ اٹھا کے زمین پہ مارا اور یہ کہتے ہوئے مارا کہ زمین کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے کچھ پہ انصاف نہیں کیا کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا علماء فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک پھر مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا پھر کبھی جو ہے وہ زلزلہ نہیں آیا تو سب سے پہلے درہ آپ نے ایجاد کیا مقام ابراہیم جو ہم دیکھتے ہیں آج جس جگہ پر ہے اس جگہ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جو ہے اس کو لگایا اللہ اکبر کوفہ بسرا شام اور موسل کے شہر آباد کیے دفاتر باقاعدہ قائم کیے وزارت مقرر اور معین فرمائی جن لونڈیوں سے اولاد ہو جائے ان کی خروز و فروغ کو ناجائز اور ممنوع قرار دیا اور سب سے زیادہ فتوحات حضرت فاروق آزم کے دور میں ہوئی اب میں تاریخ کا ایک صفحہ بلکہ ایک پیریگراف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہیں اگر اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں یہ بات کسی جگہ کام دے گی سنی آپ حضور کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانہ میں اسلامی سلطنت کا کل رقبہ نو لاکھ اور ستائیس مربع میل پہ مشتمل تھا کل اسلامی سلطنت کا رقبہ نو لاکھ اور ستائیس مربع میل پہ مشتمل تھا حضرت ابو بکر صدیق نے جب زمان اقتدار کو سنبھالا باوجود کئی فتنوں کے پونے تین لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا اس کو دوبارہ سمجھیں سرکار کے ظاہری زمانے میں نو لاکھ اور ستائیس مربع میل پر مشتمل تھا اسلامی سلطنت کا کل رقبہ حضرت ابو بکر صدیق نے کئی فتنوں کے باوجود جو ہے پونے تین لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا حضرت فاروق اعظم نے جب اقتدار سنبھالا تو بارہ لاکھ دو ہزار ایک سو چونسٹھ مربع میل آپ کو ملا کہ یہ آپ کا حدود ہے کہ جہاں پر اسلامی سلطنت کا رقبہ ہے کہ بارہ لاکھ دو ہزار ایک سو چونسٹھ مربع میل فاروق اعظم نے اپنے دس سال کے عرصے میں اکیلے یہ بارہ لاکھ دو ہزار ایک سو چونسٹھ مربع میل یہ ایک طرف رکھے فاروق اعظم نے اپنے 10 سال کے مختصر عرصے میں تیرہ لاکھ نو ہزار اور پانچ سو ایک مربع میل کا اضافہ فرمایا اکیلے حضرت فاروق اعظم نے تیرہ لاکھ نو ہزار پانچ سو ایک مربع میل رقبے کا اضافہ کر دیا اب مورقین کہتے ہیں یہ تیرہ لاکھ نو ہزار پانچ سو ایک مربع میل کو تقسیم کر دو فاروق اعظم جتنے عرصے اقتدار پر رہے یعنی 10 سال تو تقسیم کرنے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ فاروق اعظم نے تین سو اکیاون مربع میل اور ایک فرلانگ کا اضافہ کیا تین سو اکیاون مربع میل اور ایک فرلانگ کا اضافہ کیا یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اس جیسے بیس پاکستان پہ اکیلے حکومت کرتے تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ رقبہ اس جیسے بیس پاکستان بنتے اس جیسے بیس پاکستان سے اکیلے حکومت کرتے تھے اور آپ کی سلطنت میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر کوئی بڑھی عورت بھی سونا ہوا میں اچھالتی ہوئی جاتی اس کے ہاتھ سے کوئی سونا چھیننے والا نہیں تھا کیا اس دور میں اصلہ نہیں تھا تلواریں نہیں تھیں کیا تلواروں سے ڈرایا نہیں جا سکتا تلواروں سے مال لوٹا نہیں جا سکتا تلواروں سے اسباب نہیں لوٹے جا سکتے مگر کسی کے اندر ہمت سب جانتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ حکومت ہے اگر اس طرح کے کی معاملات کیے گئے تو پھر کڑی سے کڑی سزا ان کو دی جائے گی بیس پاکستان پہ اکیلے حکومت کرتے تھے اور ہمارے حکمرانوں سے یہ پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا اس کا رقبہ اگر آپ دیکھیں جیسے ہی پاکستان بنا اب میں کچھ بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان بنا پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سیاست کی نظر کر دیا گیا وہ سب لوگ الگ ہو گئے یہاں پر لوگ الگ ہو گئے اور آج آپ دیکھیے چلو صاحب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اب زیادہ تر زیادہ تر فیکٹریز تو اس پاکستان کے حصے میں تھی زیادہ تر سرمایہ تو اس پاکستان کے پاس تھا لیکن ہم دیکھیں آج بنگلہ دیش کی آپ ترقی کو دیکھیں کہ آپ کا ڈیڑھ روپیہ اور آپ اگر ڈیڑھ روپیہ دیں تو بنگلہ دیش کا ایک روپیہ ملتا ہو کہ ہم سے پچاس پیسے جو ہے بنگلہ دیش آج بھی ترقی میں آگے ہے اور ڈھاکہ کی ترقی کہتے ہیں کہ اس وقت اپنی جوبن پر ہے کہ ڈھاکہ ترقی کر رہا ہے تو پاکستان بننے کے بعد ہم پاکستان کو نہیں سنبھال سکے اور تھوڑی دیر کے بعد پاکستان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ادھر فاروق آزم ہے کہ اکیلے اس جیسے بیس پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں اللہ اکبر اور یہاں پر آپ معاملات دیکھیں آج وزیرستان ہمارے حکمرانوں سے سنبھالا نہیں جا رہا سواد سنبھالا نہیں جا رہا آپ یہ بجوڑ کی طرف یہ قبائلی علاقوں کی طرف جائیں یہ ہمارے حکمرانوں سے سنبھالے نہیں جا رہے آج اٹھارہ اٹھارہ ملک کی ایجنسیاں ہیں اور اتنی تعداد کے اندر جو ہے اتنی تعداد کے اندر فورسز ہمارے پاس ہیں اور جدید سے جدید اصلاح ہمارے پاس موجود ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر ایک ہمارا نام ہے لیکن ملک پاکستان ہمارے حکمرانوں سے نہیں سنبھل رہا وجہ اس کی کیا ہے جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ جب حکومت نالائق کو سپرد کر دی جائے تو پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرنا چاہیے تو نا کو حکومتیں ملتی رہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ ستیہ ناس کر کے رکھ دیا آج روزانہ بم دھماکے روزانہ انسانوں کا مرنا اور خود کی حفاظت آپ دیکھو یہ ساری ایجنسیوں کو مشرف نے صرف اپنی حفاظت پہ لگایا ہوا ہے یہ عوام کی حفاظت کون کرے یہ غریب لوگوں کی حفاظت کون کرے یہ مساجد کی حفاظت کون کرے یہ لوگوں کی حفاظت کون کرے آپ دیکھ لیجیے آج حفاظت کی نقطہ نظر سے پاکستان جس طریقے سے جس, جس نہج پہ, پہ پہنچ چکا ہے ساری دنیا اس سے واقف ہے اور مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے کہیں یہ مولویوں کے ہاتھ نہیں لگ جائے کہیں یہ بنیاد پرستوں کے ہاتھ نہیں لگ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی وہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ دھماکے کروانے کے بعد پاکستان کو کمزور سے کمزور کیا جائے میں ملک کے پاکستان کی ایجنسی سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے وفادار بنیے اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے پاکستان ہے تو آپ لوگ ہیں پاکستان نہیں ہے تو یاد رکھو کہ آپ لوگوں کا وجود بھی مٹ جائے گا ہم لوگ تو کسی بھی ایجنسی کے آدمی نہیں ہم لوگ تو کسی بھی جو ہے کردار کو ادا کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن جب بھی کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کی فوج کو ختم کرتا ہے پولیس کو ختم کرتا ہے ایجنسیز کو ختم کرتا ہے ہماری جان تو پھر بھی بچ جائے گی مشکلات تو تمہارے لیے آئیں گی پاکستان بہت بڑا سرمایہ ہے دوستو اسلامی مملکت کے اندر پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور تمام اسلامی ملک فخر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے پاس نیو نیوکل اور پاکستان کے بعد یہ ساری جو ہے وہ ایٹوی ٹیکنالوجیز موجود ہے پاکستان کی قوم بہت زیادہ جینیئس اور اپکری قوم ہے اس پاکستان کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس پاکستان کو آگے لے کر کے جانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو حضرت فاروق اعظم تو اس جیسے بیس پاکستان پہ حکومت کرتے تھے ذرا یہ حکمران بیٹھے اور سوچیں کہ فاروق اعظم کے پاس کیا تھا کہ فاروق اعظم اکیلے بیس پاکستان پہ حکومت کرتے تھے اور ہماری خرابی کیا ہے کہ ہم اس چھوٹے سے پاکستان کو نہیں سنبھال پا رہے وجہ یہ ہے کہ تم مدد کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہو تم مدد کے لیے رشیا کی طرف دیکھتے ہو تم مدد کے لیے انگلینڈ کی طرف دیکھتے ہو تم کہتے ہو فلاحے ملک کی ایجنسی آئے تو وہ تحقیقات کرے کیا تمہارے پاس معیب وطن لوگ ایجنسیز میں نہیں ہے کیا وہ بے نظیر بٹو کے قتل کی تحقیقات نہیں کر سکتے کیا وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے کیا تمہارے پاس ایسے محبی متن لوگ موجود نہیں ہے خدا کے لیے سوچو میں کہتا ہوں گورو فکر کرنے کی بات ہے کہ فاروق اعظم تو اکیلے بیس پاکستان پہ حکومت کریں اور ہم سے نہیں سنبھالا جائے وجہ یہ ہے کہ تم امریکہ کی طرف دیکھنے لگ جائے تم برطانیہ کی طرف دیکھنے لگ جائے تم رشیا کی طرف دیکھنے لگ جائے اور فاروق اعظم کی نگاہیں تھی تو صرف گمبرد خزرا پہ تھی کہ فاروق اعظم گویا فرمایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہے اور مستفیٰ کی شریعت اگر ہے تو کوئی کتنا ہی ظلم کر لے فاروق اعظم سارے ظلم کو ختم کرتا چلا جائے گا سنا فاروق اعظم کی مثال دیتے ہوئے ایک موقع پر ہندوستان کے مشہور لیڈر مستر ایم کے گاندھی نے کہا تھا وہ کتاب ملانا بھول گیا ورنہ میں اس کے انگلش کے ورٹ آپ کو پڑھ کے سنا تھا کہ مستر ایم کے گاندھی نے کہا تھا اگر ہندوستان مثالی ترقی کرنا چاہتا ہے تو ہندوستان کو دوسرا فاروق اعظم پیدا کرنا ہوگا دوسرا فاروق اعظم اس کو پیدا کرنا ہوگا اللہ اکبر یہ شان ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ حضرت کے فاروق اعظم کی مثالیں دیتے ہیں انگلینڈ کے اندر کہتے ہیں کہ ایک لائبریری ہے میں نے سنا ہے اور میں نے اس لائبریری کو دیکھا نہیں ہے کہتے ہیں وہ فاروق اعظم پہ اتنی ریسرچ کر رہے ہیں کہ فاروق पर پر مختلف زبانوں میں ان کے پاس پانچ ہزار کتابیں پانچ ہزار کتابیں ہیں کہ وہ فاروق اعظم پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ فاروق का کا روب کس طریقے سے تھا دبدبا کس طریقے سے تھا ایک بات میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں ایک موقع پہ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جب میں حضور کی غلامی میں نہیں آیا تھا اور میں اپنے والد کے اونٹ چراتا تھا تو میں ایک اونٹ کو لا کے باندھتا تھا اور دوسرے کو پکڑنے جاتا تھا تو پہلے والا بھاگ جاتا تھا اور پھر اس کو پکڑ کے لاتا تو یہ بھاگ جاتا تھا لیکن جب سے غلامی رسول کا پٹا میں نے گلے میں ڈالا ہے آج اتنی بڑی سلطنت ہے اور ساری سلطنت عمر ابن خطاب کی مٹھی میں ہے اور عمر ابن خطاب اکیلے اس پہ حکومت کر رہا ہے تو دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو ہمیں حضور اصالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لازمند دیکھنا ہوگا حضور کریم علیہ السلام کے نقوش قدم پر ہمیں بالکل جو ہے سختی کے ساتھ چلنا ہوگا اور ہمارے حکمرانوں کو اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا تب تو ہم اس پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں ورنہ جو حالات آج آپ کے سامنے ہیں جو بم دھماکے آج آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے چلیے یہ پاکستان کو کمزور بنانے کی سازش ہے یہ مسلمانوں کو باہم لڑانے کی سازش ہے اور امریکی پلاننگ شروع سے یہ ہے کہ امریکہ کسی ملک پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ ملک میں بسنے والے لوگوں کو لڑاتا ہے مذہب کے نام پہ لڑاتا ہے سیاست کے نام پہ لڑاتا ہے سیاست دانوں کو مرواتا ہے مذہب کے جو مذہب کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو مرواتا ہے فرقوں میں آپس میں وہ باہم جو ہے گتھا گ بتم گتھا کر دیتا ہے اور اس کے بعد آ کر کے وہ اپنا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ملک پر قابض ہو جاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر پہچانے ان دشمنوں کو کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ہم سنیوں پر آج لازم ہوتا ہے کہ ہم سارے سنی مسلمان اپنی مجالس کی حفاظت خود کریں اپنے مساجد کی حفاظت خود کریں اپنی محفل کی حفاظت ہم کو خود کرنا لازمی ہو چکا ہے تو تبھی تو ہم اپنی محفلوں کو جاری رکھ سکتے ہیں آج مجھے بتاؤ خوف کی کیفیت ہے اور جس وقت پشاور میں بم دھماکہ ہوا یا جب پہلی یا دوسری محرم تھی کراچی کے اندر جب بم دھماکہ ہوا پوری روٹوں پہ سناٹے تھے اندھیرا تھا لائٹیں بند تھیں لوگ خوف اور ڈر کی وجہ سے گھروں میں محسور تھے لیکن الحمد ہم واقت سننی بہادر ہیں کہ اتنے خوف کے اندر بھی ہم چھپ چھپ کے محفل نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ اعلان روڈ پر جو ہے وہ محفل کر رہے ہیں جو اس لیے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ رات قبر میں ہے بندہ کتنی حفاظت کر لے بندہ موت سے نہیں بچ سکتا ہے اللہ تبارک کا بطالہ ان حکمرانوں کو اقلے سلیم عطا فرمائے ایجنسیز کے افراد کو اقلی سلیم عطا فرمائے سیاست دانوں کو اگلے سلی متا فرمائے ہماری عوام کو اگلے سلی متا فرمائے اور ہم سب کو پاکستان کا وفادار بنائے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا میرے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے شہروں کی حفاظت فرما میرے پیارے شہر کراچی کی حفاظت فرما وہ ظالم بھیڑیے جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور افرا افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں ملک میں اور مسلمانوں کو باہم لڑانا چاہتے ہیں مولائے کریم ان کے منصوبوں کو نیس و نابوج فرما دے اللہ تبارک کا وطالعہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو ایک دو دعائیں اور ایک اعلان ہے کہ اس کو آپ سماعت فرما لیں کہ یہ کتاب آئین قیامت یہاں اسٹال پہ موجود ہے اور غالباً یہ کتاب تقسیم بھی کی جائے گی مصر الدین پبلیکیشن کراچی نے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے برادر محترم حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلی کی بریلوی کی مایا ناس کتاب آئینہ قیام اشائ کی ہے جو کربلا کے صحیح واقعات پر سب سے زیادہ مستند کتاب ہے یہ کتاب کچھ تقسیم کی جا رہی ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ واقعتاً بہت ضرورت ہے کیونکہ جتنی کتابیں چھپی ہیں اور جو کچھ مورخین نے لکھا ہوا ہے اس میں میں گفتگو کروں گا ہفتے کی رات کہ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں اور مطالعہ کریں جو لکھنے والوں نے لکھا ہے تو وہ اس طریقے سے لکھا ہے کہ ما ذلّہ سما ما کہ وہ امام علی مقام کو جو ہے اگر کوئی مطالعہ کرے تو امام علی مقام کو گویا کہ ایک طریقے سے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام علی مقام گئے کیوں امام علی مقام نے بیٹھ کیوں نہیں کی امام علی مقام کو اللہ جانے کی کربلا ضرورت کیا تھی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ کربلا کی جو تحریک تھی اور امام علی مقام کا وہاں پر جانا کیوں ضروری تھا ہم اس حقائق تک جو ہے پہنچ سکیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی محبت اور علم کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے تو کتابیں کچھ تقسیم کی جائیں گی آپ اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیے گا اور اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کیجیے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ ان کشیدہ حالات میں بھی کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں اپنی جان کی پرواچی کیے بغیر آپ اس مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں یہ یقیناً آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور امام علی مقام سے آپ کی محبت ہے آپ ایسے لمحات میں بھی وقت نکال کر کے آتے ہیں اور یہ جو افراد ہیں تین سو ہوں یا چار سو ہوں یا پانچ سو لوگ کہتے ہیں تین سو افراد ہیں پانچ سو افراد ہیں میں کہتا ہوں یہ اس دور کے اندر میرے لیے پانچ لاکھ افراد ہیں یہ تین سو افراد نہیں ہیں یہ تین لاکھ آدمی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس دور میں دوسرے نکلے تو صحیح سب ڈر کر کے بیٹھ گئے لیکن الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے آپ دیکھیے الحمدللہ کوئی خوف ہمارے دل پہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا اللہ تبارک کا بطالعہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا کڑے ہو جائیے مختصر سلاتو سلام اور دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک رسول الله علي شان ذليني لا همشن حنتي من عيدامي ثم الصلاه على المختار قدام مولا يا صلي وسلم دائمًا ابدًا على حبيبيك خير الخلق كن لي مني مولا يا صلي وسلمني ايمان ابدن علا حبيبي كا خير الخلق ان كلهم امنت قد قوم جيو من دي دي سلامي ما سجتا جم عن جره نمك لن تدي دمي مولا دائما ابدن علا حبيبي کا خیریل خی کو استون في روه نن پونن بلا عمل لقد نسبت به النسليدي او قومي خير من كنكم نهين ورا ورا, ورا, ورا بالله المؤمن وهب عن نفسه ارغ ايما شمامي مولاي شو سنمد ايمان عملن على حبيبي خير الخلق پری مینل کلبی تور جا سا تلی ہو موق ساهيني مولايا صلي وسلم دائما ابجد على حبيك خير الخلق كل نجي مي يا خير ماي مما ما اعرفه ناس حتى سعيا وفق موتني عين الترسومي مولايا صلي وسلم دائمن ابدن اعلا حبيبي كخير الخلق كليه يا اكرم الخلق من منالوه روبي سي وانكرند حلول الحبيب عنا من مولى يا صلي وسلم على حبيبي خير الخلق في ان لي ذمه وهو اوطى الخلق ديما لي مولا يا على حبيبي كا يكون لي يا ربي وجه على غير من لديك وجه الحساب غير من خاري من مولا يا صالي وسلم دائمًا عبدا على حبيبك كل لهم هم ويرضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن وثمانا الذل عن ابي بكر وعن عمر وا عن علي وعثمان الذل كرامي ثم ودا أبي بكر وعن عن علي وعثمان الذل كرامي وسلم دائما أبدا على غبي بك خير لخلق <تصفيق> كل بهم والآل وصحبي والطبيعين لهم أهلتك والنوك والحلم والكرام مولا يا وسلم دائما أبدا خریل خلکی کل واغفر پامل ما کو سیلن و می ہمارا کو ہمارا سلام ہو سلطا نیک کو سلام ہو جانا کو ہمارا سلام ہو جانا نیمو صفا کو ہمارا سلام ہو بیر ہوئے شہید اکبر سے نبان بھیر مے ہویشہت ہم شک لے مو صفا کو ہمارا سلام ہو سلطا ڈھیک بلا کو ہمارا سلام ہو جانا نیمو صفہ کو ہمارا he جنا کرم وبارک وسلم و سلام علیکہ یا, سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مربنا وکلاء عذاب النار مولائی کریم ہماری آج کی حاضری کو اپنی میں قبول مضور فرما حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہم سارے مسلمانوں کو عطا فرما مولائی کریم صاحب کرام جیسی ضرورت ہمارے اندر پیدا فرما حق کو حق کہنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدافر جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فر۔ دنیا کا سارا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے صرف ایک اپنا خوف ہمارے دلوں میں بسا دے آسدوں کے حسد سے ہمیں بچا شریروں کے شر سے ہمیں بچا ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا ہر سنی عالم کی حفاظت فرما اولا کریم ہر سنی مسلمان کی حفاظت فرما ہماری ماؤں بہنوں بیوی بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ کبار کا وطالعہ ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما ہمارے قائد و نظریات کی حفاظت فرما دعا کی درخواست کی گئی محمد اقبال صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی دعا کرے مولائے کریم انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما دنیا بھر میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو مکمل صحت یابی عطا فرما محمد اقبال محمد اسماعیل پٹیل ان کا انتقال ہو گیا دعا کی درخواست کی دعا کرے مولائے کریم ان کی مفرت فرما ان کے سغیر قبیر گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرما تمام رات قبر کی تیاری کی فکر اتا فرما عبد الرؤف صاحب بیمار ہیں ان کی صحت کی درخواست کی گئی دعا کرے مولائی کریم انہیں مکمل صحت یابی اور تندرستی اتا فرما وبرکۃ ان اللہ و ملائکۃ تبو یصلو نع نبی یا یھالذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن للجودی والکرب و علیه و بارک و صلی صلوات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی سبحان عربی کی ربیل عزتی اما یوسیفون وسلام الرسلین و الحمد اللہ حربل